اے علیم اے بہار زخم چکا موسیم گل کی لال رنگ خزاں اے پناہ کشور فن کچھ کلاح دیار, دیار و دیا سخن اے غزال غزل غزل کے شہید آج کے چارہ ساز کل کے شہید اے ادب آش نائے غم اے اے غزال غزل غزل کے شہید آج کے چارہ ساز کل کے شہید اے عدب آشنائے مجلس غم حالت افضائے حلقے ماتم نو دس مہارم کے ضرور جاتا ہے پٹیل پارک اے عدب آشنائے میں کبھی کبھی نہیں مجھا تھا اے عدب آشنائے مجلس غم حالت اوزائے حلقے ماتم اے انیسے دلے دلفگاران شاہدے شاہدان شہر مغان وہاں سے ناشاد آگیا ہوں میں حیدر آباد آگیا ہوں میں جانے اس وقت تو کہاں ہوگا میں نہیں ہوں جہاں وہاں ہوگا جانے اس وقت تُو کہاں ہوگا میں نہیں ہوں جہاں وہاں ہوگا چاندنی ہوگی علیم یاد ہے چاندنی لے کی کھل رہی, ہو رہی ہوگی درد کی داد مل رہی ہوگی چاندنی لے کی کھل رہی ہوگی درد کی داد مل رہی ہوگی ہلکے نقطہ پر ورا ہوگا اثر بھائی ازر راہ سعید محمد علی نا حسن آبید پر ورا ہوگا یار یاروں کے درمیان جان تو ملی ایک فضا بے وبالے جان تو ملی کہیں مجھ سے تجھے ہما تو ملی بند وہ حجرے جنو تو ہوا چند روزہ سہی سکو تو ہوا کر بے جا کا بہانہ جو نہ رہا اب تو آشو بے ہاؤ ہو نہ رہا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 اور سینا دہ رہا ہوگا جب وہ کوچے میں جانے جھا کے گئے تزمین ہے در پر سرگران کے گئے اس کا انجام کیا ہوا آخر شام آزردگی بتا آخر مسلے باد سبا گئے تھے وہ چند ساتھ وہاں رہے تھے وہ ان پر وہ مہربا ہوا کہ نہیں کاروبار جنوں چلا کے نہیں اے علیم اے نوا تراز حزین یار تسکین بخش و بے تسکین تو بہت یاد آ رہا ہے آج دلزدہ ہائے تیری صحیح علاج چارہ گر ہائے تیری بیماری ہائے بیمار تیری دلداری فرد یاری نباہنے والے میرے دکھ میں کراہنے والے فرض یاری نباہنے والے میرے دکھ میں کراہنے والے شولہ سامان جذبہ جانسوز حرم عشق کے نیازاموز جادہ بندگی کے تند خرام عشق میں خود سپردگی کے امام میری اصلاح ہے تجھے منظور یعنی جائے میرا قصر غرور نہ رہے مجھ میں خیشتاری نہ نا نظر ناز برداری ہو نا رہا ہوں میں پنگر لے بکھر رہا ہوں میں ہاں مگر ایک بات کہنی ہے پھر تیری بحث آ کے سہنی ہے اے وفا کے مبلغ اور نقیب اے میاں منبر وفا کے خطیب اے میاں منبرے وفا کے خطیب خو تسلیم کے مسیح صلیب تون نے کیا پالیا وفا کر کے ہاں ذرا میرا سامنا کر کے کر کے مسمار اپنا قصرے آنا داور حرف تو مٹا کے بنا اشاری کے حوالے سے بات نہیں زندگی کے معاملات کے حوالے سے بننا مٹنا کر کے مسمار اپنا قصرے آنا داور حرف تو مٹا کے بنا ناز برداریوں کے آزاری مجھ کو بھی پند ناز برداری یوں ہی یوسف بنا تھا دیوانے انگلیاں کا دی دن زلیخہ نے میرے <خم> زوجہ اولین کے بات ہے یوں ہی یوسف بنا تھا دیوانے انگلیاں کا دی دن زلیخہ نے دوسری ایک مثال بھی سن لے ذکرِ امکانِ حال بھی سن لے یعنی شیوہ ہماری لیلہ کا زخم جلتا ہے دل میں فردا کا وہی خاطر وہی خیرام نہ ہو یہ بھی اس زہر ہی کا جام نہ ہو جس نے تجھ کو ہلاک کر ڈالا اور مجھے سہمناک کر ڈالا زخم چابوں کے خون تھکوں میں کیسے ممکنے سر جوں میں میں ہوں یا تو ہو لازوال ہیں ہم میں ہوں یا تو ہو لاز ہیں ہم خالق حسن خد و خال ہیں ہم ہم سے ہے ہم سے ہیں اشوہائے عشق ہم ہیں یس دان دہرے خوبا خیز ہم سے ہیں اشوہائے عشق انگیز ہم ہیں یس دان دہرے خیز سن حقیقت کہاں مجاز کہاں ہم کہاں سجدہ نیاز کہاں مجھ پر